بھائی حضور نے خود کندھا کھودی تھی یا نہیں خود مٹی اٹھائی تھی یا نہیں لڑے تھے تو جو مخلص صاحب آتے انہوں نے حضور کی اقتدا کی کندھا کھودنے میں مٹی اٹھانے میں اور لڑائی کرنے کے اندر تو مسلمانوں کے لیے حضور کے زندگی نمونہ یا نہیں ابتدا کی ترغیب اتباع رسول البت حقیق ہے واسطے تمہارے بیچ رسول اللہ کے نمونہ اچھا نمونہ بھی معنی ہے اقتدا بھی اچھی ہے دوسرا من ہے کیا اقتدا نمونہ اچھا یا ابتدا اچھی واسطے اس شخص کے جو امید کرتا ہے اللہ کی مستفیدین لکھو لے من کہا کے نیچے کا لکھا ہے آہ. یہ نمونہ اچھا اور ابتدا اچھی اس کے لیے ہے جو امید کرتا ہے اللہ کی ملاقات کی اور دن قیامت کی اور ذکر کرتا اللہ کا کیا بہت اچھائی آگے لمبا رال مو منون مومنین مخلصین کے صفات یا یوں لکھو استقامات مومنین بس مختصر عنوان ہے کیا استقامت مومنین پہلے منافقین کی بوز دلی ہرس بخل سمجھے جی اس کا بیان تھا اب مومنین کی کہ استقامت مومنین جب دیکھا مومنین نے گراہوں کو مومنین کو پتہ چلا کہ کافر آ رہے ہیں تو مومنین نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے تو ہمیں پہلے فرمایا ہے کہ جنت میں جلدی داخل نہیں ہوگئے جب تاکہ تکلیفیں نہ آئیں تکلیفیں آئیں گی ام ہسپت من خلل جنت او لمبا یا تو ماسل اللہ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 رو یات نے ان کو مگر بیت بار ایمان کے اور انقیاد کے احزاب کو دیکھا گراہوں کو لیکن دیکھنے سے کیا بڑھا ان کا ایمان بڑا اور تسلیم بڑی تسلیم انقیاد و تابے اور نہ بڑھایا رو تے احزاب نے ان کو مگر بیت بار ایمان و تسلیم کے من مو منی محترم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 جنہوں جن نے پورا کر دیا اپنی ذمہ داری کو یعنی شہید ہو گئے ادھر نیچے لکھ لو من کگا نہ بہو پورا کر دکھایا اپنی ذمہ داری کو یعنی شہید ہو گئے وہ میں نے میں انتظر اور بعض ان میں سے وہ جو منتظر ہیں شہادت کے اور نئی تبدیلی کی انہوں نے ذرا بھر تبدیلی دیقین حکمت حزبۂ آزاد بھئی تکلیف کے اندر کھرا کھوٹا پرکھا جاتا ہے نہیں تو غزبائے عذاب کی حکمت یہی کہ کھرے علیحدہ ہو گئے کھوٹے علیحدہ ہو گئے پرکھے گئے لے یجزی اللہ حکمت غزب عذاب تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ساتھ ان کی سچائی کے اور عذاب د منافقین کو اگر چاہے چاہے تو دنیا میں عذاب دے یا آخرت میں یا کوئی منافق توبہ کرے تو آؤ یتوبالے ہے اس کی توبہ قبول کرے بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے یہ جی ترغیب توبہ ہے ان اللہ کے نیچے وارد اللہ الزین کا فرو کیفیت حضیمت مشرقین کیفیت حضیمت مشرقین اللہ نے مشرقین کو شکست دی اور ساتھ ساتھ ہی لکھو بیان انعامات اللہ نے مومنین کو انعام دی بیان انعامات ورد اللہ اور انعام نمبر بھائی کافر لوگ کیا خواہش لے کے تھے کافر لوگ کیا خواہش لے کے آئے تھے کہ مومنین کا کیا کرنا ہے استصاف خود تو آپ اس خواہش کو پورا کر سکے نہیں خائب و خاسر گئے نہ کام گئے یہ انعام نمبر ایک ہے اور رد کیا اللہ نے کافروں کو ساتھ غصے ان کے کیونکہ مراد پوری نہ ہو کہ غصہ ہوتا ہے نہ پا سکے مراد کو خیبن مراد وہ اللہ اور انعام نمبر دو اور کافی ہوگی اللہ مومنین کو لڑائی کے اندر اور ہے اللہ قوی غالب ون سلزینہ این نمبر کتنی جی تین ساتھ ساتھ لکھ لو یہود بنی قریضا کا حال یہود بنی قریضہ کا حال میں نے ابھی کہا تھا کہ بنو قرائزہ نے دھوکا کیا یا نہیں وہ کافروں کے ساتھ مل گئے لڑائی میں تو جب غزوہ احزاد ختم ہوا نا ابو سفیان چلا گیا حضور کو پتہ چلا تو حضور گھر آئے حسول کرنے کے لیے کس کے لیے کہ حسول کروں گزاب ختم ہو گیا جبریل آ گیا اس نے آر کیا حضرت یہ کیا کر رہے ہو تو حسول پارے نہیں نہیں ہم نے ہتھیار نہیں رکھے جبریل کہنے لگا کہ ہم نے ہتھیار نہیں رکھے ہم آمادہ ہیں حضرات میں کہاں اشارہ کیا اس طرح اچھا بنو قرائے دا جن دیا جیوی نارج گویل کو سونا دوڑو دوڑو سمجھے جی ہاں کیا دوڑو تم اسر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی آئے ایسے تو بعض لوگ تو اصسر کی نماز وہاں پڑھے بعض لوگ اٹھا سر کٹے درمیان میں ہو ای پڑی بعض کی رہ بھی کی اس کے کس جا کے پڑھی مغرب کو سمجھے جی تھا پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے معلوم ہوتا کہ جبری کا گھوڑا بھی دوڑ رہا ہے پہنچ گیا جی منی پورا دا. ان کے قلعے کا محاصرہ کر دیا تقریباً مہینے کے قریب چوبیس پچیس دن محاصرہ رہا پھر وہ تنگ ہو گئے انہوں نے کہا کہ حضرت ساز جو ہے نا یہ اوس کے سردار تھے وہ جو فیصلہ کرنے میں منظور آئے حضرت ان کو بلایا حضرت سال نے کہا تورات کے اندر خود ان کا فیصلہ لکھا ہوا ہے کتاب الاستثناء کے اندر کہ جو لوگ دوکھا کریں غدار ان کے مردوں کو قتل کر دو سب کو ان کی عورتوں بچوں کو کیا بنا دو غلام لونڈیا بنا دو چنانچہ اس فیصلے کے لحاظ سے رگڑا ملا تباہی کو خود کی دیکھو جی انعام نمبر تین لکھا ہے یہود بنو قرضہ کہال اور اتارا اللہ نے ان لوگوں کو زاہرو ہوں جنہوں نے مدد کی تھی ان کی کن کی وہ کافروں کی من اہل کتاب اہل کتاب سے ظاہرو کے بعد ہم جو ہے اس سمراد کون ہے ہاں اور من بیانیا ہے اہل کتاب بیان ہے ظاہرو کے فائل کا ٹھیک ہے نا اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے امداد کی کافروں کی اہل کتاب میں سے سیاسیم ان کے قلعوں سے یہ انعام نر کتنی جی کاضا بفی کلوب انعام نے کتنی کا ڈال دیا ان کے دلوں میں رو وہ مقابلہ نہ کر سکے ایک فریق کو قتل کرتے تھے تو مرد پہلے فریق کے نیچے کا لکھو مرد مردوں کو قتل کرتے تھے اور قید کرتے تھے دوسرے فریق کو بچے اور عورتیں تو اور سکو مار دا ہوم انعم نمبر کتنی جی آہ. اور وارث کیا مالک بنایا تم کو ان کی زمینوں کا زمینیں آئیں جی. گی کھجوروں کے باغ تھے صحابہ کراں میں تقسیم ہوگی مہاجرین میں مالک کیا تم کو ان کی زمینوں کا ان کے گھروں کا ان کے مال کا وہ ارزلم تھا اور مالک کیا تم کو ایک ایسی زمین کا کہ جو ابھی تک نہیں روندا اس کو اللہ کے علم میں ہے لیکن ابھی تک تو میں اس کو روندہ نہیں بعض حضرات کہتے ہیں اس زمین سے مراد ہے خیبر کیا مراد ہے کیونکہ خیبر اس کو پتہ ہوا وہ تو سن سات میں پتہ ہوا نا بعد میں یہ اور زلتا تو کا مراد ہے خیبر کی زمین اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ساری زمینیں ہیں کیا صرف خیبر کے فتوحات نہیں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 آ دلوا دو خرید کر دو یہ کپڑے خرید کر کے دو ہمارے حضرت حالی جی رحمت اللہ علیہ کہ ہاں خط لکھا ایک بڑے بزرگ نے لیکن وہ بزرگ تھے کچھ دنیا کی ان کے پاس شہری بزرگ تھے کہ میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں حضرت حالی جی رحمت خط لکھا لیکن میری بیوی بی بی بچے بہو وہ بھی ساتھ ہوں گے حضرت نے فرمایا نہیں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 تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصرات ہماری امی ہے نا صاحب اب ہماری امیوں کو نے جو دیکھا کہ مہاجر انصار کیا ہو گئے ہیں آسودہ ہو گئے ہیں ان کے پاس کاف کی رسک ہے تو حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے وظیفے میں بھی کیا, کیا جائے اضافہ کیا جائے ہمیں جتنی خوراک ملتی ہے تو اسے زیادہ ملے کپڑے بھی اچھے ہوں آخر ہم بھی خوشحالی سے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 کہ میں ایک مہینہ گھر نہیں جاؤں گا ایک مہینے کے بعد آپ اترے اس مہینے کے اندر بھی عجیب و غریب حالات تھے حضرت عمر جاتے تھے حضور پنساتے تھے عرض کرتے تھے واہ حضرت واہ حضرت آپ کو جو عورتیں کہتی ہیں آپ چھپ کے ادھر بیٹھ گئے میری بیوی اگر مجھ سے کچھ مانتی تو میں اس کی گردر مروڑ کے چپ جاتا ہوں مجھ سے اگر چپاتی تو حضور دور ہنس پہ پر کہ میرے گھر بھی تو تیری بیٹی ہے ہونا کہ میں اس کو سیدھا کروں گا آپ بکر کو وہ سیدھا کرے اپنی بیٹی کو تو بہت ہنساتے تھے حضرت کو سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس دوران اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کی اس کو کہتے ہیں آیات تخویر اے میرے محبوب اپنی بیویوں کو اختار دے دو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 وہ کپڑوں کی پوشاک عورت کو جب طلاق دی جاتی ہے تو کیا دیا جاتا ہے گتا دیا جاتا ہے نا حق مار تو پہلے آدمی دے دیتا ہے گتا دے دوں تم کو یعنی نفکا اور چھوڑوں میں تم کو چھوڑنا اچھا معاف شریعت کے اور اگر ہو تم ارادہ کرتی ہو اللہ کا اس کے رسول کا گھر آخرت کا پس بے شک اللہ تعالی نے تیار کیا ہے تم سب نے عورتوں کے لیے لموہ سنا تین کنہ کا من کیا کرو کے لیے نہیں تم سب نے عورتوں کے لیے سواب بڑا یوں مانا کیا جاتا ہے اچھا جی جب یہ آیا تحریر کی نازل ہوئی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہلے کس کے بعد گئے بی, بی آشا کے پاس کہ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں ماں باپ سے مشورہ کر کے بتانا کسے؟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 اس کے بعد باقی عورتوں کے سامنے آپ نے آیا تخیر پڑی سب بنے بر رضا کہا کہ ہم آپ کو پسند کرتے ہیں آگے سمجھ اللہ کی طرف سے حضور نے تو پیغام پہنچانا ہی تھا نا تو یہ آیا تخیر ہے کہ سب عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرمایا آگے ان کے فضائل ہیں یا نساء النبی خصوصیات ازواج متحرات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 اے نبی کریم صاحب ساسم کی عورتیں میں یاد مین کنہ بفاشہ جو ہی آئی تم میں سے اضرا غور کرنا یہ من بیت بار لفظ کے کیا ہے وحید مذکر ہے اس لیے یات سیگا بھی کا ہے واحد مذکر کا ورنہ ورنہ مراد کا ہے عورتیں ہیں نا جو ہی آئی تم میں سے ساتھ نہ شائستہ چیز کے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 ایک حکم آ گیا یا دوسرا حکم خطاب کا حکم کا خطاب بھی آئے حکم بھی ازواج بتا رہا کو اے عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تم کسی ایک کے عورتوں سے تمہارا شان بہت بڑا ہے تم دوسروں عورتوں کی طرح نہیں ہو لیکن شرط ہے ان تک ہے نا اگر تقوی اختیار کیا تم نے فلا تخزانہ بل قول فرائض ازواج مظہرات اب فرائض کا بیان ہے جی فضائل کے ساتھ فرائض کا بیان یا نسان نبی لست اس کے اندر فضائل کا بیان تھا اب فرائض کا بیان ہے فلا تخزانہ فریض نمبر میرے محترم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 بس نہ نرم کرو بات کو سمجھے دل کا شلہجا جانا ہونا چاہیے بس تما کرے گا وہ شخص جس کے دل کے اندر بیماری ہے عشق کی یہ مرد سے مراد کون سی ماری لو عشق کی بیماری ہے وہ تمہ کرے گا کہ یاری رکھنی ہے عورت کے ساتھ وہ کول نہ یہ فریضہ نمبر کتنی ہے جی دو اور کہو تم بات دستور کے مطابق دستور کے مطابق کیا کہ تمہاری بات میں خوشی ہو خوردرا پن ہو کچھ کیا ہو سختی ہو سمجھے وہ کرنا فی بنا یہ کیا تھا جی کلنا نمبر دو لکھا ہے نا فریزن آگے فریزن نمبر کتنی جی تین اور ٹھہری رہو فی بوتے کنہنا اپنے گھروں کے اندر اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو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 عورتیں کیا کرتی تھی بن ٹھن کے اچھے کپڑے پہن کے بازار میں پھرتی تھی بن کے اور اچھے کپڑے پہن کے بازاروں میں گھومتی تھی جا آج کل گھومتی ہیں یا نہیں جی آ ان کو مستورات نہ کہو مقصوفات کہا کہ مستورات نہیں کہا ہے مقصوفات <laughs> مستورات تو چھپی ہوتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے جہالت کے دور کے اندر ٹھن کے پھرتی تھی اب اپنی زیبائش باہر نہیں دکھانی چاہے چاہ تو معصوم ہو کوئی بری نیت نہ ہو لیکن پھر بھی باہر پھرنا نہ, نہ مناسب ہے بان ٹھان آگے سمے نا بغیر ضرورت ہے تبر جل جاہ لیا تیر اولا ہے کتنی نمبر ہے جی اور نہ زینت ظاہر کرو مصر زینت ظاہر کرنے جہالت قدیمہ کے جیسے جہالت قدیمہ کے اندر زینت کو ظاہر کرتی تھی اب زینت کو ظاہر نہ کرو اور نہ ظاہر کرو زینت کو مصر ظاہر کرنے زینت جہالت پہلی کے جہالت قدیمہ کے واقع مسلات آگے کتنا نمبر ہے جی پانچواں اور قائم کو نماز کو دو زکات کو چٹا بات اللہ اطاعت کرو اللہ کے اس کے رسول کے ان ماجرید اللہ حکمت حکمت تکلیف یا حکام سوائے صنع ارادہ کرتے اللہ تعالی تاکہ دور کرے تم سے آلودگی کو رج کا منع بالکل نجا سدنا کرنا معمولی آلودگی نہیں برداشت معمولی آلودگی نہ ارادہ کرتے اللہ تاکہ دور کرے تم سے آلودگی کو ذرہ بھر بھی شائبہ نہ ہو خطا کا اہل الت اے اہل بیت یہ حضور کن کو خطاب کر رہے ہیں امام حسن حسین کو یا مستورات کو آپ دیکھ شیعہ کہتے ہیں جی اہل بیت تو صرف یہ پانچ ہیں یہ مستورات کو نکال دیتے ہیں عورتوں کو اور قرآن کا کہتا ہے اہل بیت تو کون ہے حضور کی بیوی ہیں اے اہل بیت وہی اوپر میں نے حادشہ لکھا ہے حضرت اکرما کہتے ہیں میں مباللہ کرنے کے لیے تیار ہوں کالا من منشا باہل تو اندا نازلت فی ازواج دن صلی اللہ عصلم میں مباللہ کرنے کے لیے تیار ہوں حضرت اکرما کہتے ہیں تو روحل کا حوالہ ہے تو یہ ایتیں کس کے بارے میں نازل ہوئی بھائی مستورات کے بارے میں نازل ہوئی لیکن شیعہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ایتیں کس کے بارے میں نازل ہوئی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 یہ سمجھی بات یہ پاک بات وز قرن مایو تلافی بوت کنا تاکید امتساد فرما برداری کی تاکید کی گئی وز قرنا اور ذکر کرتی رہو یاد کرتی رہو ان آیات کو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں کے اندر پرانے پاک پرانے پاک کی آیات کو بار بار تلاوت کرو تاکہ اس کے آکام یاد رہے